اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہین پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے